جی السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا محترم میں پیر زاہد سلطانی صاحب بول رہے ہیں جی اچھا جناب کو کچھ آمد دینی تھی چند ایک مسائل درپیش تھے جی اجازت ہو تو عرض کروں جی اچھا محترم ایک تو جو ہے نا یہ دریافت کرنا تھا کہ آج کل جو عورتیں گھر سے باہر جا کر جس طرح رائے منڈی وغیرہ ہیں باہر نکل کر تبلیغ کے مطلب ٹوریاں بنا لیتی ہیں لوگوں کے گھروں میں گھس جاتی ہیں اور تبلیغ کرنے کے مطلب چلی جاتی ہیں ان کا شرع حکم کیا ہوگا اور ہمارے جو مسلک میں آج کل نیا ہی رواج چلا کہ عورتیں جو ہے نا ملاد پڑھنے چلی جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں ناطے پڑھ میں دینی سے, آب آب دینے سے بول رہا ہوں عبید اللہ بستی محال ہاں مختلف میں نے نا मैं, یہ مسئلے مختلف علماء سے دریافت کیے ہیں جناب کی بھی رائے جو ہے نا میرے لیے بہت مفید ہوگی کیوں کہ باخوش رکھے اس قابل نہیں سمجھتا آپ اچھا اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے یہ کیسی بات ہے حضرت آپ جو ہے نا اس پر ضرور روشنی ڈالیے آپ جو ہے نا مہربانی ہوگی جناب اللہ خوش تک ہیں اصل میں ایک حدیث ہے امام الداود کی روایت ہے جی اس میں ایسا مسئلہ کو بیان کرے جو یعنی اپنی رائے سے جی جی اور اس پر جب بھی عمل کرے گا کوئی بندہ اور ये جب تک عمل ہوتا رہے گا تو اس کے بنا کر بنا ہوتا رہے گا اس والے سے اچھا اور دوسرا میں پارے میں اللہ ہے کا اسمان سبحان اللہ اس چیز کا علم تھا اس کے پیچھے مت پڑو اچھا تو علم نہیں ہے ان چیزوں کا آپ اس کو یہ نہ اس کی حرمت نہ جواز وغیرہ کو نہیں جانتے آپ حرمت کے والے سے کیوںکہ میرے سامنے اگر معاملہ ہو اس کی بات کر <سر> <سر> مثلاً سامنے کس طرح میں عرمت کے والے سے ہے نا کہ نسر کرنی چاہیے جو اصول ہیں بے شک اور قرآن کا واضح حکم شانا یہ ملتے ہوں جی جیشک مبارک ہے اقسام ہے سب سے بڑے قسم عزی سبحان اللہ اچھا میں عزیز متواز سے جو ممانت ہو جی وہ اور جو قرآن کا باغ وہ نش کپی کہ نس کبی ہے وکرنا کا امر ہے اور ہے کیونکہ یہ نہ المرجونا تاریم تو جي. اس والی دو چیزیں مثلا ایک تو یہ ہے کہ من, في القرآن من النار جی. جی. علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کی تفسیر کرے جی. اپنی رائے سے علم کے بغیر اچھا. اس کو آپ نے تھکانا ہمیشہ کے لیے یہی مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں تفسیر نہ ہو جائے تفسیر ہو جائے, جی. رائے نہ ہو جائے. یعنی اس کا مطلب یعنی آپ کے کلام کا یہ ہوا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھتے اس لیے اس کے اس مسئلے میں لاب کشائی نہیں کرتے جواز نہ میں جواز نہ حرمت کے قائل نہ بھی کیونکہ آپ لائل میں کیسا رہے چلو ٹھیک ہے سیا کر